بعد بحد کو ایک بات بتائی تھی کہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ <تصفح> ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے ایسے ہی مسجد میں آپ کباب اور نیکی کمانے کے لیے آتے ہیں تو مسجد میں گندگی پھیلانا یہ بھی گناہ والا کام ہے ناک میں ہاتھ ڈالا گندگی نکالی اور سینک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اس نے نماز کے دوران قبلے کی جانب چوکا آپ نے صحابہ کرام کو فرما دیا کہ لا اللہ وسلی کم امامت نہ کروائے پھر ایک موقع بنا وہ امامت کے لیے آگے ہونے لگا تو لوگوں نے اس کو منع کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا اس نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ ان کا آج ہی تو سولہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ازیت دی ہے تکلیف دی ہے مسجد میں گاند پھینکنا اللہ اور اس کے رسول کو ازیت دینا ہے تکلیف دینا ہے جسے آپ ادا کر لیں یہ کتنا بڑا جرم ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غری امت کے اجر پیش کیے گئے ان سے ایک ای بھی تھا حکل قباب یق رجوہا وزر مسجد بندہ مسجد سے کوئی دن کا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک اس پر اجر ملتا ہے مسجد سے گندگی کو اٹھا کے باہر پھینکنے پر اجر ہے اور مسجد میں گندگی پھینکنے پر گناہ ہے اسی طرح ہاتھ میں بال آئے اور پھینک لیے اس کو جیب میں ڈال لیں مسجد میں پھینکیں گے تو یہ گناہ والا کام ہے اسی طرح کچھ کھایا پیا ہوتا ہے دانتوں میں وہ ہنس جاتا ہے تنگ کرتا رہتا ہے بس اس کو اگر نماز کے دوران خیال آ گیا اور وہ نکال دیا اور اس کو پھینک یہ سارے کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ مسجد میں ثواب کے بجائے گناہ لے کے جاتے ہیں. تو مسجد میں آئیں ثواب لے کے جائیں نیکی کریں گناہوں والے کاموں سے بچیں بدبودار چیز مسجد میں لے کے آنا منع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کچا لسن کچا پیاز کچی مولی کھا لیتا ہے وہ ہماری مسلموں کے قریب نہ آئے کیوں سعین الملائی اکثر اللہ بھی مائتا اللہ لوگوں کو بھی اس چیز سے جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو آگے وہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے کئی لوگ جراتے پہنتے ہیں ہفتہ ہفتہ سوتے ہی نہیں ان میں سے گوانا شروع ہو جاتا ہے اور کئی وہ پسینے کے ساتھ سرابور ہوتے ہیں اور وہ بدبو والے کپڑے لے کے مسجد میں آ جاتے ہیں ان کاموں سے گریز کرنا چاہیے اور جو لوگ سگریٹ پی کے مسجد میں آتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ لسن مولی پیاز حلال چیز ہے تو حلال چیز کی وجہ سے منہ میں بوں پیدا ہو تو فرمایا ہماری مسجد کے غریب نہ آئے اتنی سختی سے منع منالی اور تمباکو وہ تو مشکل اور نشاور ہونے کی وجہ سے حرام ہے وہ بھی سوچے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق دے تو ہمار لے جائے